ال نحمد وََستعينهُ وَنستقْرهُ وَؤْمنن بهه وَوننتَّ عليهم وَنعذ منِ الله مِن سورًا فسنا وَ منن سات ععملالنا من يحدههِ الله فلا مقله وَمن يب لل الفلا تجد له وَ مشرا وَنشد الله إ إِ الله وحدههُ لا شَيقَ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 يا ايها الذين امنوا اذا نوديا للصلاه بيوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاه فانشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا الله العظيم رب العزت نے انسان کی تخلیق مادے سے کی ہے مٹی سے کی ہے خلق نل من امن سلالت ممکن مٹی کے خلاصے سے انسان کی تخلیق ہوئی انسانی بدن کی تخلیق ہوئی انسان مجموعہ ہے دو چیزوں کا اور یہ مل کر ہی انسان کہلاتا ہے ایک روح ہے جو عالم امر سے تعلق رکھتی ہے قل روح من امر ربی اور ایک بدن ہے جو عالم خلق سے تعلق رکھتا ہے روح اللہ کا حکم ہے بدن اللہ کی تخلیق روح اللہ کے یہاں عزل سے موجود ہے بدن بعد میں تخلیق ہوتا ہے کیونکہ یہ عالم عامر ہے لہذا حکم تمام ارواح کے لیے ایک ہی وقت میں دیا گیا تھا تمام ارواح بیک وقت وجود میں آئیں روح کے اندر عروج کی صلاحیت ہے تھی لیکن اسباب نہیں تھے اس کے پاس جن سے یہ عروج حاصل کرے اس کو آپ دیکھیں فرشتے ارواح روح القدس ان کے اندر عروج نہیں ہے ایمان کہتے ہیں تین قسم کے ہوتے ہیں ایک ایمان وہ ہے جو ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے کبھی اس میں تنزل نہیں ہوتے وہ انبیاء کا ایمان ہے ہمیشہ عروج میں ہوتا ہے اس کی اڑان ہمیشہ بلندی کی طرف ہوتی ہے کبھی بھی کسی نبی کے ایمان میں رائے کے دانے کے برابر بھی کبھی کوئی نقص نہیں ہے کمی کبھی, کبھی نہیں ہوتی ایک وہ ایمان ہے جو ایک ہی حالت پہ رہتا ہے نہ کبھی اس میں کمی ہوتی ہے نہ کبھی اس میں زیادتی ہوتی ہے نہ عروج ہے نہ زوال ہے وہ فرشتوں کا ایمان ہے ایک عام مومنین کبھی بیٹری چارج ہو جاتی ہے ایمان بڑھ جاتا ہے کبھی حالات مادہ اس چیز کو کم کر دیتا ہے میں نے بارہ بارہا آپ کو یہ مثال دی ہے کہ دیکھیں جب آپ کی گاڑی آپ ہیڈ لائٹس جو ہے وہ چلاتے ہیں آپ تو جس دن دھند ہوتی ہے اس دن بھی ان کے جو وولٹس ہوتے وہ تو ہی ہوتے ہیں لیکن لائٹ جو ہے وہ مار کم کیوں کرتی ہے دھند کھا جاتی ہے اس کی لائٹ جس دن مسلا صاف ہوتا ہے اس دن بھی اس کی لائٹ کے وولٹیج میں کمی بیچی نہیں ہوتی لیکن چونکہ مسلا صاف ہوتا ہے وہ کھاتا نہیں ہے لائٹ کو لائٹ دور تک مار کرتی ہے تو یہ مادہ جو ہے جو ہمارے ارد گرد ہے کبھی کبھی یہ ہمارے ایمان کو کھا جاتا ہے جسے کہتے ہیں کہ ملیشیا رنگ جو ہے کالا رنگ یہ روشنی کو کھا جاتا ہے ریفلیکٹ نہیں کرتا لہٰذا روشنی مر جاتی ہے اس کے اندر آ اسباب جو ہے یہ ہمارے ایمان کو کھا جاتے ہیں وہ ہمارے دل کے اندر وہ ایمان اتنا ہی جگمگا رہا ہو وہ اتنی ہی کوانٹیٹی میں ہو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہی ہے نا اس میں تو کمی بیشی نہیں نا ہوتی لیکن اس کے جو باہر اثرات نکلنے چاہیے ان میں کمی بیشی ہوتی ہے جو آؤٹ پٹ ہے اس کی اس میں کمی بیشی ہوتی ہے حالات کی وجہ سے تو بندہ مومن کا ایمان کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے روح کے اندر عروج کی صلاحیت تھی دشرتے تنزل وہ روج حاصل کرنے کے لیے اسے ایک دفعہ نیچے آنا پڑتا ہے دیکھیں جب ٹرپ کر جاتا ہے کوئی بٹن جو آٹو سرکٹ بریکر ہوتا ہے وہ جب ٹرپ کر جاتا ہے تو ایک دفعہ آپ کو اسے پوری طرح آف کرنا پڑتا ہے پھر وہ آن ہوتا ہے اسی حالت میں اگر آپ اسے آن کرنے کی کوشش کریں وہ دوبارہ نیچے آ جاتا ہے اسے ایک دفعہ فل آف کر کے پھر آن کریں گے تو پھر وہ آن ہوگا اس روح کو ایک دفعہ نیچے سما رضا صحافی نے تا کہ بھائی نیچے جا کے اوپر آنا ہے اس نیچے کے لیے ایک بدن تیار کیا گیا مٹی سے تیار ہوا مٹی کی چیزوں سے اسے پیار ہوا یہ بہن بھائی ماں باپ مال دولت اس کا تعلق اس مادی بدن کے ساتھ ہے روح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں روح عالم میں آمر سے تعلق رکھتا ہے میرا بدن میرے والد کا بیٹا ہے میری روح جو ہے وہ اس نطفے سے نہیں بنی ہے میری روح کا سورس وہی ہے جو میرے والد کی روح کا سورس جو میرے والد کا روح وہ جو میرے دادا کی روح کا سورس سوچ ایک ہی بدن کے سورسز الگ الگ ہیں آپ کی روح میری روح ایک ہی سورس ہے بولے روح ہمیں نامرے ابھی چلا کامر اب اس میں بھیجا گیا بدن کے اندر روح کیوں عروج حاصل کرنے کے لیے کیوں عروج حاصل کرے گی عالم عمر میں روح کے پاس وہ وسائل نہیں تھے وہ ذرائع نہیں تھے وہ مینس نہیں تھے جن کے ذریعے وہ حاصل کرے عروج وہ فیول کوئی نہیں تھا وہاں پر اس بدن کے اندر بھیجا گیا اس بدن کا ایک بیٹا ہوتا ہے اس بیٹے سے سے پیار ہوتا ہے اللہ کہتا ہے اس کے گلے پر چھری رکھو چھری رکھتا ہے اور روح حاصل ہو جاتا ہے وہ تاخ اللہ ابراہیم کا خلیل اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا کیوں روح کا تو کوئی بیٹا نہیں نہ ہوتا وہاں پڑے رہا تو کوئی بیٹا نہ ہوتا. کوئی, نہ ہوتا کوئی بیٹی نہ ہوتی کوئی بھوک نہ لگتی کوئی گرمی کے دنوں میں شدت کی پیاس میں روزہ نہ رکھتا پیاس بدن کو لگتی ہے نا رو تو نہیں لگتی یہ سارے مسائب بدن پر آتے بدن ان کو جھیلتا ہے بدن سیکریفائی کرتا ہے بدن قربانی دیتا ہے بدن تقسی کرتا ہے نتیجے میں عروج حاصل ہوتا ہے یہ کمبینیشن ہے بدن اور روح کا اور یہ بدن سبب ہے روح کے روج کا ورنہ یہ اس کو یرغمال بنا کے بیٹھ جاتا ہے اور یہ بدن روح کا قید خانہ بن جاتا ہے جیل بن جاتی ہے جس میں روح قید ہوتی ہے جس دن بندہ مرتا ہے اس دن اس کو آزادی ملتی یہ بدن قیدی بنا لیتے جب اللہ تعالی نے روح کو بدن کے اندر بھیجا تو ان دونوں کی کائنات الگ ہے مطالبات الگ ہیں اسے پیٹ بھرنے کے لیے آلو گوشت آلو گوبھی کھانی ہے اسے پیٹ بھرنے کے لیے اللہ کا ذکر کرنا ہے وہ اللہ کی یاد سے چارج ہوتی ہے سورسز الگ ہے اگر کوئی آدمی دھوپ میں لیٹ جائے کہ چلو شمسی توانائی سے جو ہے وہ میں میری انرجی جو ہے وہ بڑھ جائے گی اور میرے تلقہ کلورین مجھے مل جائیں گی کبھی اچھا ہوتا ہے نہیں ہوتا لیکن وہی دھوپ پالک کو لگتی ہے پالک آپ کہتے ہیں بدن بھی چارج ہو جاتا ہے دھوپ سے پالک چارج ہو جاتی تو یہ ایک سائیکل ہے جتنے بھی یعنی ان کے مطالبات ہیں وہ الگ ہیں بدن کے مطالبات الگ ہیں روح کے مطالبات الگ ہیں ان کی دنیا الگ ہے ایک آل میں امر ہے ایک آل میں خلق ہے ان دونوں کے اندر ان دونوں کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالی نے روح کے اندر بدن کی محبت رکھ دی پیار ڈال دیا بدن کا روح کے اندر تاکہ یہ گزارا کرے جگہ میں نے وہ حقوق الزوجین میں کہا تھا اللہ نے فرمایا وہ آئے ہی یہ اس کی نشانیوں میں سے اگر آپ تھوڑا سا غور کریں انخالا کالا کم انفوسی کو مزواجن تمہاری جن سے اللہ نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں بنائی وہ بینکم بینک مود لیٹس کو تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو وہ بینکم بینک مودن تمہارے درمیان اللہ نے پیار اور محبت رکھ دیا تاکہ گزارا ہو عورت کی زبان اور ہوتی مرد کی زبان عورتی اور ہوتی ہے وہ علاقوں میں بیا جاتی ہے کوئی ایک علاقے کے دوسرے علاقے میں بہ شور کی زبان ہو رہا ہے سسرال کی زبان ہو رہا ہے عورت کی زبان ہو رہا ہے ماحول ہے اپنی بہنیں بھائی ماں باپ گلیاں سارا کچھ چھوڑ کے گئی ہے تو گزارا کیسے کرے گی اللہ نے مدت ڈال اس کا دل ہی میکے میں نہیں لگ سسرال جا کے اسے آرام آتا ہے کیوں تاکہ یہ گزارا کرے وہاں نئے علاقے میں گئی ہے لہذا اللہ نے اگر یہ دونوں ان کے دونوں کے اندر بھی پیار نہ ہو تو عورت کیسے گزارا کرے گی وہ گھر بسے گا کیسے اس گھر کی بنیاد ان دونوں کا پیار ہے وجالہ بہن حقوق ودتا رحمن لہٰذا اللہ تعالی نے اس کے اندر پیار رکھ دیا تاکہ یہ اس کی وجہ سے بندی رہے اس گھر کے ساتھ اس پورے گھر کے اندر ایک شور ہوتا ہے جس سے اسے محبت ہوتی ہے باقی شور کے بھائیوں سے چور کی ماں سے چور کے باپ سے چور کے دیگر رشتے داروں سے تو کوئی تعلق نہیں ہے شور کے پیار کے تابع ہوتا ان اس کا پیار شور کے پیار کو اگر کسی نے بھی اس گھر کے اندر نفرت میں بدل دیا تو اس نے اس شاپ کو کاٹ دیا جس پہ آشیانہ تھا اب وہ گھر کبھی نہیں بس تو اللہ نے روح کے اندر بدن کی محبت رکھ دی تاکہ یہ وہاں گزارا کرے جہاں سے یہ آیا وہاں کی دنیا الگ ہے لیکن اس بدن کی محبت رکھ دی اللہ نے اب یہ اس بدن کے ساتھ اس کو پیار ہو گیا جیسے ہمیں ہیں ساری دنیا کتنی بھی خوبصورت ہو لیکن شیشے میں جتنا اپنا آپ ہمیں خوبصورت نظر آتا ہے اتنا اور کوئی بھی نظر نہیں آتا پیار رکھ دیا اب اس بدن کے جب بدن سے محبت ہو گئی تو بدن سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کے ساتھ اسے پیار ہو گیا اب اس بدن کے لئے یہ مجیا چلاتا ہے جو جتنے کھےڑ مول لے رہا ہے انسان اس بدن کی محبت میں لے رہا ہے مکان کس کے لئے بناتا ہے بدن کے لیے گاڑی کس کو چاہیے اس بدن کے لیے اچھے کپڑے کس کو چاہیے اس بدن کو چاہیے لہٰذا وہ محبت جو اللہ نے روح اور بدن کے درمیان رکھی ہے تاکہ ان کا گزارا ہو پھر جب اس بدن کو اپنے متعلقات سے پیار ہوتا ہے کیونکہ یہ جس چیز سے بنا ہوتا ہے اسی چیز کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے مٹی سے بنا ہے مادے سے بنا ہے لہذا مٹیریل کی طرف اس کا لگاؤ ہے اسے بڑی اچھی لگتی گھوڑے سونے اور چاندی کے ڈھیر یہ دالوں اور یہ پاؤن بڑے اچھے لگتے مٹی سے بنے مادے سے بنے ہوئے کھینچتا ہے انسان روح کا کام یہ ہے کہ وہ اس کے جو متعلقات ہیں جو علائق ہیں جو بھی ہیں ان کو قربان کروائے اس کے ہاتھ سے اور خود عروج حاصل کرے چڑھا باپ کے ہاتھ ہو بیٹا بدر کے اندر مارا گیا جا نہیں مارا گیا ابو عبیدہ افضل جراہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے باپ کو ختم کیا بدر تو رضوان اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ لیا را. اسی طرح بہت سارے صاحب نے اپنے بیٹوں بھائی نے بھائی کو مامو نے بھانجے کو بھانجے نے ماموں کو یہ علائق ان کو قربان کروائے اسے یہ یاد دلوائے کیا کہ ہم کہیں اور سے آئے ہیں, ہمیں کہیں اور جانا ہے ہم یہاں کسی کام سے آئے اور وہ کام یہ ان پھیک کھپا دو نگا دو یہ ضروریات آپ دیکھنا ایک آدمی کا اگر صرف رو ہوتی بدن نہ ہوتا تو بیٹا بھی نہ ہوتا بیوی بی بھی نہ ہوتی دولت سے محبت نہ ہوتی محبت نہ ہوتی تو عروج کبھی بھی اس لیے کہ جس چیز سے آپ کو محبت ہوگی وہی قربان کریں گے تو عروج ہوگا نا گاڑی پٹرول اگر انجن ہے اس کا تو آپ اس میں ڈیزل بار دیں جتنا مرضی اور آپ کہیں گے یہ دیکھیں کہ سکس ویلر کو اگر یہ ڈیزل جو ہے وہ دھکیل کے لے جاتا ہے تو یہ چھوٹی سی گاڑی کو نہیں دھکیل سکتا نہیں اس کا فیول اور ہے سمجھیں بات کو انسانی عروج کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ وہ چیز قربان کرے گا جس سے اس کو پیار ہوگا لم تنا اور بر رہتا تم سے کو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ان چیزوں سے اللہ کہتا جی بڑا امتحان ہے اگر اللہ نے اس طرح کرنا تھا تو دنیا سے پیار ہمیں ڈالا ہی کیوں تھا اللہ کہتا علی زیادہ عبشہ تو اللہ نے یہ حب رکھی کیوں تھی مسئلہ تو یہ ہے بھائی اللہ نے یہ حب اس لیے رکھی تھی کہ تم اسے قربان کرو تو درجات حاصل کرو اس لیے کہ اگر حب نہ ہوتی تو اس کی قیمت کوئی نہ ہوتی اللہ کے جس چیز سے تمہیں پیار ہے اللہ کو وہ درکار ہے بڑی سیدھا سا فارمولہ ہے سیدھی بات لہذا محبت اس لیے رکھی گئی ہے اب دیکھے نا آپ گندم کھاتے ہیں اب گندم سے آپ کو متعلقہ چیزیں ملتی ہیں آپ کا بدن طاقت حاصل کرتا ہے لیکن وہی گندم ہے وہ زیادہ مقدار میں کھا لی جائے تو بندہ مر بھی جاتا ہے جس. دنیا کی محبت اللہ نے رکھی ہے تمہارے فائدے کے لیے رکھی ہے مگر اگر گلو ہو گیا حد سے زیادہ ہو گئی تو بھی ہو جائے گا محبت کا ہے بھی ہوتا لن چنا اس بر رہا تم سے کو مما تو جب تک تم وہ چیز نہ خرچو جس سے تمہیں پیار ہے تم نیکی کی اصل کو نہیں پا سکتے آپ دیکھتے ہیں دو بچے ایک چیز پڑی ہوئی ہے تو کوئی توجہ نہیں اس کی طرف ایک بچہ اس پر ہاتھ رکھتا تو دوسرا رونا شروع کر دیا تھا جی میں نے یہ لینی ہے لوگ سردی یہی پڑی ہوئی تھی نا تم, تمہیں اس کی ضرورت تھی نا اس کو ضرورت تھی اب چونکہ اس نے ہاتھ رکھے لہذا اب تم کہہ رہے ہو میں نے بھی یہی لینی ہے آپ اسے اچھی اسے دے دیں لیکن کہے گا نہیں اس پہ اس نے ہاتھ رکھا مجھے وہ چاہیے جی. یہی ہوتا نا بھائیوں میں جھگڑے چھوٹے چھوٹے جو ہوتے. گھر کرتا کے کو پتا بچوں میں یہی جھگڑے ہوتے جس پہ تمہارا نفس ساتھ رکھتا اللہ کہتا مجھے یہ چاہیے بس وہ امتحان ہے قربانی کس کی ہے چیز کی قربانی نہیں ہے آپ نے اللہ کے راہ میں کسی کو کپڑوں کا جوڑا دے دیا تو وہ جوڑا اگر کسی اور نے پہن لیا اللہ نے تو نہیں نہ پہنا پھر اللہ نے مانگا کیوں تھا اس جوڑے سے جو محبت تھی تمہیں اللہ نے وہ کشید کر لی اللہ کو وہ پہنچی ہے جوڑا کسی اور نے پہنا ہے وہ جوڑا تمہیں بڑا پسند تھا تم نے اپنی پسند کو اللہ کی خاطر جو ہے وہ تج دیا اور اسے اس کو کسی اور کو دے دیا اللہ نے دیکھا کتنی محبت ہے ناپ تول کے آپ دیکھیں جو فون کارڈ ہوتا ہے اس کے اندر یونٹس ہوتے ہیں پیسے ہوتے ہیں تیس در کے آپ نے دے دیا مشین نے آپ کو واپس لوٹا دیا تھوڑی دیر کے بعد اس میں کوئی کمی بیشی آپ کو نظر آتی ہے اسی طرح چم چم کر رہا ہوتا ہے مشین نے اس میں سے لیا کیا؟ تو کارڈ تو کم بیچ رہی ناڈ ناپ نے آپ کارڈ میں کوئی کمی نہیں ہوئی کارڈ کو اس نے گندا نہیں کیا اس نے کیا اس میں سے کھینچا اس میں سے تو کھینچ لی آپ جو چیز قربان کرتے ہیں لے لال اللہ لکو ماولہ دماغ تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا تمہیں جو دنبے سے محبت ہوتی ہے اس پیسے سے جو محبت ہوتی ہے تم اس کو قربان کرتے ہو اللہ کے یہ نالو تقوی میں اللہ کو تو وہ پہنچتا ہے لہذا یہ محبت جو رکھی اللہ نے دنیا کی چیزوں میں یہ رحمت کے طور پر رکھی ہماری بہتری کے لیے رکھی تاکہ ہم ان کو قربان کریں اور عروج حاصل ان کو قربان کریں عروج حاصل کریں قربان کریں عروج حاصل کریں اب بار بار یہ کہا گیا حضور نے فرمایا کن کفا وقت آپ کے خطب تبوک کے اندر ماں کل و کفا خیر ان ممبا کا سورب الحا جو تھوڑا ہو مگر کافی ہو وہ اس سے بہتر ہے جو زیادہ ہو مگر تمہیں غافل کر ایزا کر بھائی سوکھی روٹی مل جائے لیکن بندہ زندہ رہے وہ اس پراٹھے سے زیادہ اہم ہے بہتر ہے جسے کھا کے بندہ مر جائے ماں کل و کفا خیر ان ممبا کا <وَحَلْحَا> اور الحا کو وہ یہ کسرت نے تمہیں غافل کر کے رکھ ٹھیک ہے جی یہ الہا یاد رکھیے کا ذکر کرائے گا ذکر اللہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرا لہذا ہر وہ چیز جو رب سے آپ کو غافل کرے وہ لو ہے لاو کیوں ہے رب سے غافل کر دے اللہ لا تلح کم غافل نہ وہ غفلت ایسی نہیں ہوتی کہ بندہ اولاد جب ہوتی تو اسے یاد نہیں رہتا کہ اللہ نام کی کوئی ہستی ہے اس کے لیے عربی میں لفظ غفلت موجود ہے اللہ تعالیٰ غفلت کا لفظ بھی استعمال کر سکتا ہو یہ عربی کا لفظ غفلہ اللہ وہ ہوتا ہے کہ آدمی کو یاد ہو مگر اس کے تقاضے پورے نہ کرے یہ لاؤ بندے کو پتا ہے نماز ماس مگر پڑھنے نہیں آ رہا کیونکہ وہ اس وقت آخری اوور چل رہے ہیں میچ یہ ہے لو بندے کو یاد ہو کہ میری بیوی ہے مگر خرچہ نہ بھیجے اس کو یہ ہے لو یہ نہیں کہ اسے یاد ہی نہیں رہا کہ میری بیوی پھر تو وہ پاگل ہو گیا نا تو اسے یاد ہی نہ رہے کہ میری ماں بھی ہے میرا باپ بھی ہے میری بیوی بچے بھی پیچھے ہیں پھر تو وہ غافل نہیں پھر تو وہ پاگل ہے میمریز کی جواب دے گئی میمری انٹیک ہو انٹیکٹ ہو اسے یاد ہو لیکن ان کے تقاضے نہ پورے کرے نہ ماں کو خرچہ بھیجے نہ باپ کو خرچہ بھیجے نہ بیوی کو خرچہ بھیجے یہ ہے لہ لملہ اولاد حکمان ٹک ہر اولاد تمہارا مال تمہیں اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنے سے کہیں روک نہ دیں اس چیز کا تقاضا ہے اب کہا گیا اے ایمان والو جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو دوڑو اللہ کی یاد کی طرف پساؤ اراضی کے خلاف وہ اور خرید و فروخت اب وہ چونکہ انسان کو وہ فروخت کرنے سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ امتحان کے طور پر اسی وقت گاہکوں کا رش بھی ہو جائے بندہ کہے یار صبح سے میں فارغ بیٹھا تو کوئی گاہک ہی نہیں آیا بڑا امتحان ہوتا ہے دکاندار کا صبح سے کوئی نہیں آیا اور ادھر جمعے کی اذان ہوئی اور لائن لگی ہے گاہکوں کی اس وقت یہ کہہ دینا کہ جی نہیں میں دکان بند کر رہا ہوں دل پہ پتھر رکھنا پڑتا ہے اور بہت بڑے ایمان کی ضرورت ہوتی ہے اس گاہ کو موڑنا شیطان کہتا ہے ابھی اب تو جب تمہارا ریزرو کھلا ہے تو تم بند کر رہے اس وقت یہ کہنا کہ نہیں جی میں بند کروں اس وقت میں پڑھنے جا رہا ہوں کچھ سرکاری دفتر لوگ بند کرتے تھے ہو سکتا آدھا گھنٹہ پہلے بند کر دی. لیکن اپنا کاروبار والا رول دے فروس اللہ تعالیٰ نے نوٹ لکھ لیا ہے اس بندے نے اتنے گاہک واپس بھیجے یہی امتحان یہود کا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس المان ال کریت التی کالت ہاو رت البر از تاطیم شیتانو یوم سب تیم شران و یوم لائس بھی تنتا ان سے پوچھو بستی کا ہاتھ جو دریا کے کنارے رہتی تھی از تاطیم شیتانو یومت سب تیم شران جس دن ان پر پابندی کا دن ہوتا تھا ہفتے کا دن ہوتا تھا شران جیسے کارا چھوٹتا ہے کچھ لچھل کے مچھلیاں آتی شرعہ کہتے ہیں جو کشتی کے اوپر مستول ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. پانی کے اوپر مچھلی آ رہی ہے سامنے پکڑ کے دکھاؤ پابندی لیکن امتحان بھائی میں لائس دے وہ کہتے صبح دیکھیں گے تو میرے صبح مچھلی کوئی نہیں آتی جس دن ہفتہ نہیں ہوتا تھا وہ آتی نہیں تھوڑی دیر ہی انہوں نے صبر کیا سلپ ہو گئے انہوں نے جناب چھوٹے چھوٹے گڑے نکال لیے ہفتے والے دن دکیل کو دیتے کے دن پکڑ لیتے صحابہ پر یہ پابندی جب لگی کہ شکار نہیں کرنا تم نے احرام کی حالت میں اللہ نے فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے کہ تم اس پابندی کی اس حکم کی پابندی کرتے یا نہیں کرتے فرمایا والا یا بلو نہ شعیم مینا سعید تنال کم عرم حکم اللہ تعالیٰ شکار کے معاملے میں تمہارا امتحان لینے والا لے کے رہے گا تمہارے نیز تنا لیکمرما حکم تمہارے ہاتھوں کی دسترس میں بھی شکار ہوگا اور تمہارے نیزوں کی دسترس میں بھی ہوگا کیوں لے یا مل میں یہ خوف ہوں بلغیب اللہ معلوم کرے کہ کون غیر میں رہتے ہوئے سے ڈرتا اور اس کے قوانین کی پابندی کرتا صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم احرام میں ہوتے تھے اب ان کا گزر ان کا ہی جو ہے شکار ان کی ہابی نہیں تھی اب ہابی ہے اس وقت ہابی نہیں تھی ان کی ضرورت تھی اس سے وہ پین بھرتے تھے اور پھر عادت ہو جاتی شکاری کی تو عادت ہو شکار اس کی عادت بن جاتی احرام باندھا ہوا ہے اور فرماتے ہیں کہ کوئی ہرن آتا اور وہ ہمارے ساتھ اپنے اپ اپنا بدن مال رہا ہے خارش کر رہا ہے ہاتھ سے پکڑنا چاہتے تو پکڑ سکتے چلن فرما سنا لو جی کو تمہارے ہاتھوں کی دسترس میں ہوگا میں دیکھتا ہوں تمہارے ہاتھ اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے بدن نہیں کی انہوں نہیں پکتا شکا امتحان لیتا ہے اللہ کا ایسا نہیں کہ آج آپ نے سنا اور عمل کرنا شروع کر دیا تو اتنا آسان ہو جائے گا نہیں ہو آپ پانچ روپے کا گھڑا لیتے ہیں. بجا کے دیکھتے ہیں. پانی ڈلوا کے دیکھتے ہیں. الٹا کر کے دیکھتے ہیں سیدھا کر کے دیکھتے ہیں سے اللہ تعالیٰ اپنی رضا اور اپنی وہ جنتے ایسے ہی اپنے حوالے کر دے گا بجائے گا نہیں آپ کو ہاس بندا سوئیں کب لے اللہ نے جس کو بھی لیا ہے، تھوک بجا کر لیا ہے بلال ثابت ہوئے کھرے لے لیا ہے چھوڑ دیا بلا کو رشتے دار تھا رول بے صاف جواب دے دو کہ جی اب دکان بند ہو گئی ہے کیوں ہمیں کسی نے بلا بات ختم ہوگی یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو اللہ تمہاری بہتری سوچتا ہے تمہیں کوئی بھی حکم اللہ تعالیٰ ایسا نہیں دیتا جس میں تمہاری کسی قسم کی کوئی برائی نقصان ہو تم اللہ تمہارا بھلا نہیں سوچے گا تو کس کا سوچے ٹھیک ہے پھر جب نماز ختم ہو جائے فن شروع پہ لگ جاؤ پہلی امتوں پر وہ پورا دن صبحوں سے لے کر شام تک کام کرنا حرام ہوتا تھا. گاڑی پہ سفر نہیں کر سکتے سواری پہ سوار نہیں ہو سکتے اس دن کوئی فوتگی بھی ہو جائے تو سفر نہیں کر سکتے تھے وہ ہفتے کے دن جب برطانیہ کے وزیر اعظم کا انتقال ہوا تھا تو جو صدر تھا اسرائیل کا وہ پیدل جنازے کے ساتھ جا رہا تھا کیونکہ اس دن ہفتہ تھا جس دن اس کا چرچل کی بات ہمارے لیے صرف چند منٹ حرام کیا ہے کام دس منٹ لگتے ہوں گے پندرہ منٹ لگتے ہوں خطبہ تیس منٹ لگ خطبہ اور جماعت ختم ہونے زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ یہ جو غرمت ہے یہ جمعے کے اس آزان سے لے کر جس کے بعد خطبہ ہوتا ہے جماعت کے ختم ہونے تک ہے آدھے گھنٹے کی آپ لے لیں پان کا شروع موج کا آپ کماؤ ٹیکسیاں بھی چلاؤ آپ دکانیں بھی کھولو آپ لیکن رابطہ اللہ کے ساتھ ضرور رکھنا ہے یہ صرف مسجد نہیں مسجد ہی وہ پی سیو نہیں ہے جہاں آ کے تمہارا اللہ کے ساتھ رابطہ ہے نہیں فنتا شروف ٹیکسی اللہ اللہ چلا رہے ہو سبحان اللہ الحمد للہ اللہ سلبحان اللہ و کیا لگتا ہے اس پر درم لگتے ہیں ڈالر لگتے یہ آخرت کی کرنسی ہے تمہیں قدر نہیں ہے اور جس دن قدر آئے گی اس دن تم کما نہیں سکو دنیا دار المل ہے دارالجا نہیں ہے آخر و دار ہے دارالعمل نہیں ورنہ اگر ایک نیکی کم بیش ہو جاتی تو آدمی وہی کہتا جی سبحان اللہ العظیم یہ رکھ دیں پلڑے پہ نہیں مانگتا کیوں پھرے ماں سے اور باپ سے اور دوستوں سے نیکی کر لینا وہیں پر کوئی دو چار ایسے قرآن کی پڑھ لے سورہ اخلاص پڑھ لے سورہ الم پر اکیو پڑھ لے جو ہمیں یاد ہوتی ہے وہ دار العمل ہے ہی کے ساتھ اللہ کو یاد کرو تاکہ تم اس فیلڈ میں کامیاب ہو جس کام میں لگے ہوئے ٹیکسی میں بیٹھے ہو تم نظر اٹھا کے کسی غیر محرم کو دیکھ سکتے ہو مگر نظر کو جھکاؤ اس لیے کہ شاید وہ عورت نہیں چیک کر سکتی تم نے وہاں شیشہ فٹ کیا ہوا ہے ایسا سٹ کیا ہوا کہ پچھلی سواری کو نہیں پتا کہ ڈرائیور چیک کر رہا ہے مجھے دیکھ رہا ہے لیکن وہ یا عالم الخائنت الائن وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا تو اللہ یاد ہوگا تو آنکھ جھکے گی نا کوئی تاجر ہے گاہک کو نہیں پتا وہ ڈنڈی مار رہا ہے گاہک نہیں جانتا مگر وہ ویل المتفین ہلاکت ان لوگوں کے لیے جو ناپ اور تول میں کمی بیشی کرتے ہیں. وہ تو دیکھ رہا ہے پھر تم کوئی چیز بیچنا چاہتے ہو تم نے دیکھا کہ جو آدمی آیا یہ ناڑی ایسی اصل قیمت پتا نہیں ہے اور تم اس کی دس یا پندرہ یا بیس دن زیادہ اسے لے لیتے ہو اور اپنی جگہ تم خوش ہو رہے ہو تو یہ تم نے ڈاکہ ڈالا ہے. یہ چوری ہے تم اسے رسکے حلال کرتے ہو صرف اس لیے کہ تو نے دکان کھولی گیا لائسنس بنایا ہوا ہے وہ ڈاکے مارنے کا لائسنس نہیں ہے ایک تناسب ہے منافق کا یہ پانچ سو فیصد جو ہے یہ منافق نہیں ہے کہیں پر آپ دیکھیں شریف آدمی نا واقف ہے آپ ایک قیمت اس کو بتا دیں جیسے سپر مارکیٹ میں ایک قیمت لگی ہوئی ہے جس کا دل ہو وہ لے لو کیوں جاتے ہیں سپر مارکیٹوں میں قیمت ایک ہی ہوتی ہے نا بھی جائے تو وہی لیتے واقف بھی جائے تو وہی اسی طرح دیگر بھی جو مختلف فیلڈ ہیں جن میں آدمی کام کرتا ہے اپنے اپنے ان جابز, جابز کے اندر ایک انجینئر پتا کہ یہاں مٹیریل خام استعمال ہوا ہے وہ اس چیز کو پاس مت کرے پیسے لے کے کہ جی کل اس میں پانچ سات دس آدمی مارے جائیں گے پھر کون ذمہ دار ہوگا نہیں سنتا کراچی میں چھت گر پڑی ہے جی تین منزلہ مارا جو ہے وہ بھی زیر تعمیر اور گر پڑی اور اتنے میں مارے گئے تو یہ قتل نہیں ہے آپ اسے حادثہ کہتے حادثہ نہیں یہ پری پلانڈ مرڈر ہے جس انجینئر نے اس کو پاس کیا تھا وہ قاتل ہوں تو جس فیلڈ میں بھی جاؤ اللہ تمہیں یاد رہنا چاہیے فرض کو کثیرا کفی کثرت سے اللہ کو یاد کرو اللہ کو یاد رکھو تاکہ تم کامیاب کامیابی اللہ کی یاد کے اندر ہے پیسے کے اندر کامیابی نہیں دیکھیے میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ گاڑی کی ٹینکی اگر بھری بھی ہوئی ہے پیٹرول سے آگے پلگ پوائنٹ جو ہے وہ کام نہیں کر رہے ہیں تو اس پیٹرول کو وہ پیٹرول گاڑی نہیں چلا سکتے پیٹرول ایک ذریعہ ہے وہ جائے گا کہیں پر کسی پروسیس سے نکلے گا اور ہائیڈرو کاربن بنے گی اسپارک ہوگا وہ کاربن جو ہے وہ انرجی وہ گاڑی چلائے گی وہ اگر وہاں سے تم نکال دو تو سب کو کہو کہ دیکھو جی گاڑی پیٹرول سے بھری ہوئی ہے مگر چل نہیں رہی مال اور دولت سے اگر تم نے گھر کو بھرا ہوا ہے تو کامیابی اس میں نہیں ہے ٹینکی تم نے بھروائی ہوئی ہے تو کامیابی اس میں نہیں ہے مالو دولت کو کہیں سپارک کرو کہیں جلاؤ انفقو اس پیٹرول کو کہیں جا کے سپارک دو پھر گاڑی چلے جمع کرنے میں کامیابی نہیں کامیابی اس میں ہے کہ تم اس کو استعمال کر لو ایک آدمی کو بھوک لگی ہوئی روٹیاں وہ اپنے سامنے اکٹھی کرتا جائے بیس روٹیوں کی ایک جناب پہلی وہ پورا پلر بنا لے بھوک مر جائے گی اس نہیں روٹی اپنے پراسس سے نکلے گی لکواں توڑو منہ میں رکھو اسے چباؤ اسے پھر پیٹ میں لے جاؤ چبا کے تھوک بھی دیا تو بھی کوئی دولت کسی مقصد کے لیے تمہیں دی گئی تھی اور وہ مقصد یہ تھا کہ تم اس کو قربان کرو جو پیار تمہارا اس کے ساتھ ہے اس پیار کو قربان کرو نتیجے میں اللہ کے یہاں ترقی حاصل کرو قیامت کے دن وہ کریڈٹ کارڈ تمہارے ہاتھ میں دے دیا جائے گا یہ ہے جناب کتابت جو کچھ ہے اسی کے اندر کریڈٹ کارڈ ہوگا آپ کو پتا یورپ کے اندر زیادہ استعمال ہوتا ہے وہاں فون بھی کرنا ہے تو اسی کے ذریعے خریداری بھی کرنی ہے تو اسی کے ذریعے دیگر سہولیات بھی اس کے دی ہوں کریڈٹ کارڈ ہے تو آپ جاس میں سے بھی فون کر سکتے ہیں خبر میں تمہیں چاہیے ٹنڈک کریڈٹ کارڈ دو وہاں پہ ایک تمہیں وہ کھول دیں گے سینٹرل اے سی کا ایک یونٹ کھول جائے گا وہاں پہ بھی وہ سروس تمہیں ملنی شروع ہو جائے گی پانی چاہیے آخرت میں کریڈٹ کارڈ है کراؤ کیا ہے اس کے اندر کچھ ہے کہ نہیں کتنی نماز ہیں کتنے روزے ہیں گرمی کی شدت میں روزہ رکھا تھا کریڈٹ کارڈ میں سے نکال کے دیکھا جائے گا اللہ گاہ میں پیاسا رہا ہے آج اسے پلاؤ تو کریڈٹ کارڈ کتنا کب تھا کتنا لگایا تھا لہذا اللہ کو یاد رکھو اگر تم نے فلا پانی پھر ایک واقعہ کا ذکر کیا گیا کہ آپ کس طرح سے جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے اور باہر سے آواز آئی کافلا آیا تو پتہ چلا کہ جی کافلا اترا ہے تو جو تاجر لوگ ہوتے ہیں وہ فورن جا کے پھر مال کی قیمت لگا کے خرید لیتے ہیں آڑتی جو ہوتے ہیں بعد میں پھر وہ پرچون میں بیچتے ہیں وہ کچھ تاجر لوگ جو تھے پیسے والے لوگ وہ کے نکل گئے تاکہ جا کے سودا وغیرہ طے کر لیں یا وہاں کوئی اصولی بات طے کر لیں کہ جب تک جمعہ ختم نہیں ہوتا تب تک کوئی خرید و فروخت نہ ہو یعنی کوئی ابھی ہمارے اندر میں سے کوئی بھی سودا نہیں کرے گا کوئی بات وہاں سے طے کر کے آئے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر فورن ایکشن جا رہا ہو جا رہا تھا نولا ون انفتوئی لائی ہوا تارکو کا قائم وہ جو تجارت کی طرف چلے گئے آپ کو کھڑا چھوڑ گئے خطبہ دے رہے تھے کل ما خیر من اللہ و ان سے کہہ دو جو اللہ کے پاس ہے وہ اسلام اور اس لاہور تجارت سے بہت بڑا ہے وہ بہتر ہے اس لیے کہ اس کا تعلق تو اس مادے کے ساتھ ہے نہیں. دولت کا تعلق جو ہے دیگر تمام چیزوں کا تعلق اور جب آدمی مر جاتا ہے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں نیل ہو جاتی ہیں. اب وہ دولت اب وہ اولاد اب وہ مال کوئی نزدیک نہیں جاتا کوئی نہیں کہتا یہ صاحب ہیں بہت بڑے ٹرانسپورٹر تھے ڈیڑھ سو گاڑیاں تھیں ان کو لاد ایک فٹ بڑی قبر دے دو نہیں پورا کانا ناپ کے لے کے پوری کبر نکالتے کوئی نہیں کہتا سرکاری بہت بڑے چودھری ہیں انہیں سولہ گز کا کفن دے دو کوئی نہیں کہتا جی یہ چودھری صاحب ہے ٹریکٹرون کا کفن ڈالو وہی لٹھا ہوتا اور اولاد ہی لے کر جاتی ہے آپ دیکھیے اولاد اپنی خوشبختی کس میں سمجھتی ہے باپ کو قبر میں اپنے ہاتھوں اتار کر ان کون تم ساد بلا تو پھر وہ ہونی چاہیے ہمارے ابا کو چھیڑے مار ابو کہتے اٹھاؤ لے کے چلو بیٹا اٹھاتا ہے بیٹا کندھا دیتا ہے مٹی بیٹا دیتا ہے ڈال دیے کیا تعلق ہے بیٹے کو پتا کہ میرا ابا یہاں سے نکل گیا ہے ٹرانسفر ہو گیا ہے انتقال ہو گیا ہے ابا یہ نہیں ابا چلا گیا اور اس کی میں نے پہلے بھی آپ کو مثال دی کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو گھر والے اس کا نام نہیں لیتے وہ نام والا چلا گیا ٹھیک ہے جی اب کوئی نہیں کہتا کہ جی یہ مثلاً اگر میں مرتا تو کوئی نہیں کہے گا کہ جی یہ محمد عنیف صاحب کو جی چھاؤں میں کر دیں جی دھوپ آ گئی ہے ان پر یہ جی محمد عنیف صاحب پر پانی ڈالیں جی یہ برف کی سیل رکھے جی یہ محمد عنیف صاحب کو آپ نہ جی نہیں کیا کہتے ہیں میت کو چھاؤں میں کر دیں جی میت پر دھوپ آ گئی ہے جی میت پہ خوشبو چڑھ کے جی میت کی ٹانگیں اندر کرتے جی میت کو غسل دے جی میت کو اٹھائیں جی اس کے یہاں سے نام کیا کٹائے میری ماں بھی نام بھول گئی اس لیے کہ جس کا نام تھا وہ چلا گیا ٹرانسفر ہو گیا اب اب ضرورت پڑے گی اب ان نمازوں کی ضرورت پڑے گی اب وہاں وہ کرنسی چلے گی اب اس کرنسی کی ضرورت پڑے گی تب آدمی کو پتا چلے گا کہ یہ نمازیں ایسے بےکار ہی نہیں تھیں یہ روزے کوئی بےکار چیز نہیں تھی یہ بھی باقاعدہ کرنسی اور وہ بہتر ہے آپ دیکھیں دنیا میں گھر بنانا کتنا مشکل تیس سال ایک انسان یا گلت کے اندر اپنی زندگی کے برباد کر دیتا ہے وہ تیس سال جو اصل میں پچاس سال ہوتے بربادی کے لحاظ سے ایک گھر بڑی مشکل سے کسی کا بنتا ہے کسی کا وہ بھی نہیں بنتا اور آخرت میں گھر آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسجد میں ایک اینٹ لگا دی یعنی ایک اینٹ کی قیمت دے اللہ تعالی جنت میں اس کا محال تیار کر اب ابا بتائیے کتنا آسان ہے آخرت پیسہ نو یشرو لوسرا ہم اس کے لیے آسانی کو آسان کر دیتے لیلیسرا. مطلب یہ کہ آخرت آسان ہے تقد خدا کل انسان افیق دنیا مشکل ہے ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے دنیا مشکل ہے فسانو یس ہم اس کے لیے تکلیف کو آسان کر دیتے ہیں. یعنی گنا کو آسان کر دیتے ہیں سے ہم آسانی کو اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں یعنی نیکی کو آسان کر دیتے ہیں ایک آدمی فلم دیکھنے جاتے ہیں. کتنی لمبی لائن لگی مکے کھا رہا ہے مکے مار رہا ہے گھڑی ٹوٹ گئی ہے کپڑے پھٹ گئے جناب کھڑکی توڑ افتا ہے اور ناگ سجاغ کے اندر فلم دیکھنے جاتا ہے مسجد میں آتا ہے چار دروازے کھلے ہوئے وضو کرو جناب علی آگ اے سی لگے ہوئے بہترین کارپٹ بچھے ہوئے آسانی ہے کہ نہیں ہے نواز ہم <تصفيق> نے بیڑا برق کرنا ہی ہوتا ہے چوری کا تاپ جاتے so کروا کے جاتے جی سیلمی کا میرے میرا دوست ہے میں بھی پانچ سات ٹکٹے لے گیا تھا آخرت کی ہر چیز آسان ہے اگر اتنی آسانی میں بھی انسان کچھ نہ کمائے تو اس کی بد بختی میں کوئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ لازیم. کیا لگتا ہے کتنا عجب ہے سبحان اللہ جنت کا وہ درخت ہے جس کے نیچے سے اربی نسل گھوڑا دوڑتا رہے تو پانچ سو سال ان کے سائے سے نہیں نکل کتنے آسان ہے آپ باہر سے جا کے نرسری سے پندرہ بیس درم پینتیس درم کا چالیس درم کا ایک پودا لیتے ہیں پھر پانی دیتے رہتے ہیں کبھی لگتا کبھی نہیں لگتا پھل بھی دینے کی باری آتی ہے بندہ مار جاتا ہے اتنی دیر وہاں کے درخت اس لحاظ سے تو محفوظ ہے نا کہ جا کے نے کھانا ہے اس میں کوئی شک نہیں دنیا میں جو لگایا پتہ نہیں پھل کھاؤ گے کہ نہیں کھاؤ گے اولاد سمیت آخرت میں تو تا وہ مدے نظر رہے وہ خیر ہے قُلْ مَا اِنَّ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارِ وہ ان چیزوں سے بہتر ہیں کاش کہ میں پتہ لگ جائیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی تمام مسلمانوں نیکی کی توفیق عطا فرمائیں وآخر و دعوانا الحمدللہ بلاللہ.